تینار د ثابت ساب چ فلانا کو لا دے ہے نوارک پتہ شروع کر بہت ارجواب تمہارے ہونا موجی تسلط تو بعد میں زوال آیا ہے دین آ زوال ہوئے تھے میں کپڑا پکڑ لگ اسی طرح ہاں کپڑا نہیں تو میں کپڑے نو جتر مرونا یہ تکلیف آنی اسلام لباس لباس ہال خیر یہ پورا کا نام انگریز آن کے سڈے اسلام دی مروڑی جن جا محمد رزاج ایسا سچا مسلمان دینا ہر تنگی آ رہی ہے اصا ویخ ہزار تنگیا مکان نہیں بنا دیا پر مات مکان کی بنا لکت گزار دے پایا وقت بھی گزر گری جا رہے समय ही लगी बंद मदारस गई बरेल मदरसा हाल देख लदरसा खड़ा -साथ बार दे हो, हदार, पांच -पांच हदार हो सी पांच सात बाल खड़े गुंडी जाना केंद्र होश्या हजार पांच हजार लड़के हो सी جو جو چود لگے جو میں او او لگے کے ہاں یونیورسٹی بن دیتی تھی سمجھ نہیں لگی مدرسا یونیورسٹی شادی جتنے مرضی بناؤں گا وہ یونیورسٹی بن سکی ہے کالج ہے مدرسہ نہیں بنتا دین دے نال پی سی اودنالو ہا دین پچھیا پچھیا دین کو درفتنا دو دین والے دین والے دین والا دین دین دین جڑا ہے او دین والے تے صفاتن انہاں دے متصف اصل دین والے دی تنقید ایک سو دے دشمن دشمن ممکن میں سکول کالج کا صاحب سارا تعلیم ساری انگریز ترتیب کیا جس طرح کرو کتاب لے محمد رضا میاں لیا کتاب جامی تاریخ اچھا ندو لما داری تمام دو بندی مراک رابسی تاری ماری کہ مستر چلا سردار کتاب مریا پا میں ہر کتاب اپنے ہن دشمن دشمنوں نے پوچھا جا ہندوستان پورے بارے ہندوستان کا نام نہیں دے میں یار تو کو اتنا دور دیکھے کتاب پیٹ پڑھ او دور پری جسنا دیدی اتنا بریچ تو نکل سی اپنے بجرم دیکھ سکتے جی میں نظر دیو سی ہے میں کو اپنی ساتھ کا زندگی جو کچھ پتہ نہیں کیا ہے اپنے آپ کو آتا بسالا کریم کیا اتنا ہی جاد فساد نظر ہوتی پکی گاڑی جتنا اندھا تھی نہ کر نہیں کر مصنف کتاب لکھتے گرپ سے جو کتاب لکھے پیسے والا جان پوچھل گی لوڑ آ رہی پہرتی ہے تو پر بیٹھ رہا ہوں کر پوان بھی بجائے بیل تو کر گیندے اوئے نہیں دروازے الگ دس دس دس لگا بازی دادا بکھی دادا کی تھی کوڑے ہر کوفر جرم ہے گنا سب زیادہ پیش پیش طبقہ نو جانے بن جا جن آؤ آبادیا نظام اگریز کا نو آبادی یعنی کیا مطلب کہ ایسے بندے وساؤ ایسے بندے وساؤ سوسائٹی منافع رکھو کسی کے واپس آئیے اگلا یہ کوئی نہ کہ بہن چولہا کدھر گئی سی یہ انہوں سے ایک ہونے بسند میں ہوتا ہے یہ نوہ باتیاں کیا سارے کفرد ہمیں ایتی اسلام دا نام اداان چوبی پیٹا ہے یہ ہے وہ کفرد میں یہ چھوڑا ہے کفرد جرم سے مطلب بگناہ ہے دلم سے پیشت ہے لیکن ہی بارے تو انترہ دیاں میں دلالہ ہمیں دلالہ ہمیں دلالہ ہدا کرا ہے کہ جدو دین بیان کرو گے کوفر برائی جرم دے خلاف جدو بولو گے سب تو زیادہ شرمی لے سے حیال انہوں پاؤ گے جنہیں کوئی لفظ بھی برائی دے خلاف مثلا زنادہ صلاح سے بول چوئی حضرت صاحب کمال ہے ننگی لفظ بھی بہن چودہ روزانہ تیری دھی ننگی ہو کے طلاب بھی چک ہوتے ہیں کور چار چار پان چان کور چودہ کیا ری نی اصا جد نگے لبز بولے نا تین اس لیے شرم آ گئی <سن> سن کے جاوا بین چھوٹا تیر ورگا پیو ہونا چاہیے سولا نو پتا ہے لکے ہوئے پردے پردے لے آسان چکلا دا نام کلب رکھا ہے جدو یہ چکلا آکنا ختم معاشرے دلے ہے تسا جدو چکلا کوئی مول بولن لگا تاکی جی یہ بغیر معذہباد گیا بے شور ری ترقی جی ولائتی ترقی دیسی ترجمہ کرا گے جب دیسی ترجمہ ہونا تب جان اپنے آپ بھی ماں بہ ٹبر کبھی تلا گافر برائی چڑھو گیارہ پاگل ہو میرا تین بنیا پلا کی تیر گیا احساس ہونا مولا دھی چول ستےج پہ باجا جاتی ہمستانے پروانیاں دیوانیاں حضور دے عاشقاں ذرا اونچی بول سبحان اللہ او بندر دا پتر مریض تی ویदाबाद ہے اے تو اے اگوانا جھارا پہلوانا ذرا اونچی بول سبحان اللہ او جھارا تے میں پہلاں ہی علاج ونما کراں جانا ہے ہم سے یہ سمجھے بندہ وہ کتابیں جو ہے نا اور جگہ سے بھی پڑھ سکتا ہے لیکن یہ بھی نہیں لے سکتا کہیں سمجھ نہیں آ رہی ہاں میرے کیوں رابطہ ملا سے واسطے انہوں نے الفاظ استعمال کرتا یہ الفاظ اے اپنے واسطے استعمال کر دین نا مڈلا انہاں الفاظ نال انہاں نو نا تبلیغ کر پے پر بھی او الفاظ تے انہاں تے کی اثر ہو سی yeah, yeah. اسلام والے الفاظ ناں استعمال کر نے <laughs>